ج تمام تعریفیں ہر قسم کی حمد و ثنا ہر قسم کی بڑائی بزرگی کبریائی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق رزیوا ہے جو ہمارا خالق ہے ہمارا مالک ہے ہمارا رازق ہے حاجت روا اور مشکل کشاہ صلاۃ السلام ہو درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی اکرم والآخرین شافع المدن جناب محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد الصنا اور درود و سلام کے بعد علماء اکرام کی تقریریں ابھی ہونی ہیں اللہ تعالی نے مجھے بھی حاضری کا موقع دیا رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو دین کے مطابق عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے آئے ہوئے مہمان فضیلت الشیخ طیب الرحمن صاحب زیدی حفظہ اللہ تعالی کا خطاب آپ حضرات نے سننا ہے <تصح> پھر محدث ال ناصر حفیظ کا بھی ان شاء اللہ تفصیلی خطاب ہوگا میں اکثر گفتگو کرنے سے پہلے اپنے علماء سے معذرت چاہتا ہوں کہ میرے ٹوٹے پوٹے جملے بے ربط میری گفتگو جو بہت ساری غلطیاں جس میں شامل اکثر رہتی ہیں اس سے درگزر بھی فرمائیے گا اور میری اصلاح بھی کریے گا اللہ نے میری اور آپ کی زندگی کا مقصد اپنی عبادت بیان کیا ہے دنیا میں جتنی بھی مخلوقات اللہ نے بنائی پیدا کی اس کو ترتیب دیا تراشا جو بھی اگر پران و سنت کا حدیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اللہ کی مخلوق میں سے ہر ایک چیز اللہ نے انسان کے لیے بنائی انسان کے فائدے کے لیے لیکن انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا <سؤال> یہ انسان اشرف <سؤال> ہے افضل <سؤال> ہے،, <سؤال> ابتر <سؤال> ہے ابتر <سؤال> ہے ابتر <سؤال> ہے بہتر <سؤال> ہے <سؤال> اللہ کی مخلوق, <سؤال> مخلوق <سؤال> میں انسان کا کوئی ثانی نہیں پھر تمام انسانوں میں اللہ نے مراتب رکھے ہیں کا مقام تمام انسانوں میں اعلی افضل ہے پھر انبیاء میں رسول میں بھی اللہ تعالی نے مرتبے رکھے ہیں رسولف اللہ با بہ آ بعد رسولوں کو بعد رسولوں پر اللہ نے فوقیت دی اور جو مقام جو حیثیت جو مرتبہ جو شان اللہ نے میرے اور آپ کے آخری نبی کو عطا فرمایا ہے نوازا ہے وہ نبیوں میں سے بھی اللہ نے کسی کو عطا نہیں کیا وہ ساری خوبیاں وہ سارے کمالات وہ سارے معذات جو الگ الگ انبیاء کو اللہ نے عطا کیے تھے وہ سب کے سب ہمارے پیارے آخری نبی خاتم النبیین میں اللہ نے اکٹھے کر کے ہمارے نبی کی بڑی شان ہے بڑا مقام ہے بڑی رفت اور مرتبہ نبی علیہ السلام نے انسان کی پیدائش سے لے کے اس کے مرنے تک بلکہ میری اور آپ کی پیدائش سے پہلے کے بھی جو مراحل اور اوقات ہیں وہ بھی اور میرے مرنے کے بعد کیا ہونا ہے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے ساری چیزوں میں ہماری نبی علیہ السلام نے ہماری رہنمائی کی ہے اس میں گنجائش کسی قسم کی نہیں ہے کہ کسی دوسرے اور تیسرے کی دخل اندازی کی جا سکے میری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ حقوق اللہ میں بھی کوئی کمی نہ ہو اور حقوق العباد میں بھی کوئی کجی نہ رہے حقوق اللہ میں کوشش کرتا رہے انسان لیکن حقوق العباد سے بھی روح گردانی نہ کرے حقوق اللہ اللہ تعالی کا حق نبی السلام نے پوچھا تھا نا اپنے صحابی سے کہ یہ بتاؤ کہ اللہ کا حق کیا ہے صحابی نے کہا اللہ جانتا ہے یا اللہ نے اپنے نبی کو آگاہی دے دی اللہ کے نبی جانتے ہیں وہ حق جو بندوں نے ادا کرنا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ تم اللہ کی اکیلے اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے تیسرے کو شریک نہیں کرے اللہ کا صرف یہی حق نہیں ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے اس کے حق میں سے یہ بھی ہے کہ کسی اور کو شریک نہ کیا جائے آج مسلمانوں کو بڑا دھوکہ کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے تو ہیں لیکن اللہ کے ساتھ شریک بھی کر رہی ہیں میں نے اور آپ نے اللہ کا حق اس طرح ادا کرنا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک اس کی نہ تو ذات میں اور نہ ہی جملہ سے بات میں سے ایک صفت میں بھی کسی کو شریک لکھا نبی علیہ السلام نے حق بتایا اللہ کا وہ بندوں نے ادا کرنا ہے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ اب یہ بتاؤ وہ حق جو اللہ ادا کرے گا اپنے بندوں کا معلوم ہے بندوں کا حق کیا ہے جو اللہ نے ادا کرنا اللہ کے رسول آپ بتاتے اللہ جانتا ہے یا اللہ کے نبی جانتا نبی علیہ السلام نے برمایا اللہ کا حق حق یہ تھا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا اب تمہارا حق جو اللہ نے ادا کرنا ہے وہ یہ ہے چونکہ تم اللہ کے حق کو ادا کر چکے ہو اب اللہ پر یہ لازم آ جاتا ہے کہ اللہ تمہارا حق ادا کرے اللہ اکبر تمہیں جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل کرتے اور وہ اللہ ادا کرے گا لیکن اس کے لیے انسان کو اپنی زندگی میں محنت کرنی ہے کوشش کرنی ہے تک میں رہنا اپنے وقت کی اپنے آرام کی اپنی خواہشات کی قربانیاں دینی کی بہت سارے مواقع ایسے آئیں گے کہ انسان کو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کام کرنا پڑے گا اور بہت سے مواقع ایسے آئیں گے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کو وہ کام چھوڑنا ہوگا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اجازت نہیں دی ہمارے نبی علیہ السلام نے اس چیز کی اجازت نہیں دی ہمارے دین سے وہ بات نہیں ملتی لیکن کرنا ہے. رسم رواج طور طریقے آباؤ اجداد کچھ بھی کہیں لیکن ہم نے اپنے آپ کو مارنا ہے دین سے جوڑنا ہے اللہ اور اس کے رسول سے اپنے آپ کو بھی اپنی اولادوں کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی اپنے بچوں کو بیٹوں بیٹیوں اور اپنی عورتوں کو اللہ اکبر دین کی ترغیب دلانی ہے دین سے جوڑنا ہے جو بے راہ روی کے شکار ہو رہے ہیں ان کو آہستہ آہستہ بڑی حکمت سے بڑے پیار سے انتہائی دانائی کے ساتھ ان کو دین کے قریب لانا کی ذمہ داری ہے ہماری یہ پوچھے گا آج ہمارے زمانے میں معاشرے میں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے اللہ کی ناراضگیاں اللہ کی نا اللہ کی بغاوتیں آج اس موجودہ وقت میں کہتے ہیں کہ جی گناہ سے بچنا مشکل ہے نکاح مشکل ہے گناہ آسان ہے یہ بات طے ہے ہم نے اپنے آپ کو اتنا تکلفات میں ڈال دیا ہے ہم نے دین پر عمل کرنا اپنے آپ پر مشکل بنایا ہے حالانکہ مشکل نہیں ہے دین آسان ہے دین پر عمل کرنا مشکل نہیں ہے انسان دنیا میں کسی کام کا ارادہ کرتا ہے نا بڑے بڑے مشکل کام جو ہے اللہ اس کے ارادوں پر اپنی مدد اور نصرت کے ساتھ اس پر آسانیاں اللہ اکبر مہیا کر دیتا ہے لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو مسلمان کہتے ہیں بڑا مشکل ہے دین پہ عمل کرنا بڑا مشکل کیسے مشکل آپ عظم تو کیجیے ارادہ تو کیجیے اللہ سے واقع تو کیجئے جو وعدہ اللہ سے کر کے آئے ہیں ہم دنیا کے اندر اللہ نے بھیجا ہے وہ وعدہ یاد کیجیے وفا کرنا ہے اگر میں اور آپ اللہ سے وفا کریں گے اللہ اکبر پھر اللہ نے بھی وفا کرے اور جفا کریں گے تو پھر جفا اللہ کی ماننے میں فائدہ ہے نہ ماننے میں نقصان ہے یہ وقتی زندگی ہے اور اللہ تو بڑا مہربان ہے ساری زندگی میری اور آپ کی گناہوں میں گزری جرائم میں گزری ہے نہ فرمانیوں میں گزری ہے اللہ کی بغاوتوں پر مشتمل میرے اور آپ نے زندگی گزاری ہے اللہ اکبر رب العالمین اتنا مہربان ہے اللہ کہتا ہے میری رحمت سے نہ امید نہ ہونا تو اللہ تک من رحمتہ علیہ اسلام کے بعد ایک بوڑا آیا ہاتھ میں لاٹھی ہے پیروں میں لردا ہے ہاتھ ہل رہے کمر اڑ چکی ہے انتہائی حالت میں بڑھاپے کے حالت میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آگے اللہ کے نبی میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں دین میں داخل ہونا چاہتا ہوں لیکن آج سے پہلے کی زندگی میری تاریکیوں میں گزری ہے گناہوں میں اللہ کی بغاوتوں پر دنیا میں کوئی جرم کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو میں نے نہ کیا ہو چوریاں میں نے کی میں نے ماری ہے کوئی جرم ایسا نہیں ہے کہ جو میں نے نہ کیا ہو اسلام قبول کرنے کے بعد میرے سارے گنا میری زندگی بھر کے گنا اللہ معاف کرے گا یہ ہے میرا اللہ نبی علیہ السلام اسلام نے برمایا اللہ کیوں نہیں معاف کرے گا کفر کی زندگی ہی اللہ کی نافرمانیوں فرمانیوں میں گزری اللہ کی بغاوتوں پہ تو نے زندگی گزاری گئے جس زندگی کے لمغوں میں ظلم ہی ظلم تھے اللہ کی ناراضگیوں ہی ناراضگی تھی اللہ کی بغاوتیں کی بغاوتیں تو نے کی چونکہ تو اللہ معافی بے سے معافی مانگتے بوبے آج تجھے احساس گئے اسلام کو قبول کر لگا گئے اسلام تو اتنا آلہ ہے جب تو اسلام قبول کرنے کے بعد مال کرے گا اللہ تیری نیکیوں کے بدولت تیرے درجات کو بلند کرے گا لیکن اسلام اتنی خیسیت اور اہمیت کا حامل ہے اللہ اکبر ابھی تو کل میری زبان سے اگر دل کی گہرائیوں سے یہ نکلتا ہے اشہد اللہ, اللہ اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ پوری کائنات میں کوئی بھی علاق نہیں ہمارا کوئی بھی ماں بو مسجود نہیں عہد کرتے ہوئے تو کلمہ پڑے گا اسلام میں داخل ہو جائے گا اللہ اکبر اسلام قبول کرنے والوں کے گناہ اسلام قبول کرنے کے بدولت رب العزت معاف کر دیتا گے یہ سعادت انہیں ملتی گئے اللہ اکبر اللہ اتنا میں غربان گئے قرآن میں قل گئے کلیائی علی لا من رحمت اللہ دینا سیم لو مرمت اپنی جانوں پر ظلم کرنے والو اللہ خون پر گناخوں پر گنابوں پر مشتمل زندگیاں والو رحمت سے کبھی بنا امید نہیں ہونا اللہ کی رحمت بڑی بسی ہے اللہ بڑا میں غیر بہان گئے غیر اللہ رحم الحم الراہیمین گئے اللہ اکبر اللہ سے لو لگا کے رکھو اللہ سے جڑ کے رکھو اللہ سے امید لگاتے رہو گے اللہ اکبر واد کیا میں تا بابا آمنا می لا عمد صالح فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما اللہ کہتا ہے اللہ سے جڑ جاؤ اپنے گناہوں کی معافیوں کا اللہ سے سوال کرتے رہو وامنا اللہ اکبر اللہ سے مکمل اپنے اپ کو جوڑ لو ایمان میں پختگیاں حاصل کرنے کی کوشش کرو میں لگے رکھو کہ کسی طرح اللہ غم سے رادی ہو جائے وہ عمل کرتے رکھو کہ جو کی رضا پر مشتمل گئے وہ عمل کرتے رہو جو اللہ کو اکبر نبی علیہ السلام سلام کے مطابق عمل کے عملی زندگی میں اپنے آپ کو اللہ کو اکبر پیش کرتی جب تم معافی مانگو گے امام کی تجدید پہ تجدید کرتے گے رہے سالے میں زندگی گزارنے میں معافی نہیں کروں گا بلکہ تمہارے گنا تبدیل کر دوں گا گناہوں کو اللہ نیکیوں میں تبدیل کر دے گا اللہ بڑا مہربان ہے اس کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہو لیکن احساس تو پیدا ہونا کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے صحابہ کرام سے غلطیاں ہوتی چوک ہو جاتی تھی نبی سلام کی خدمت میں آتے اور اللہ کے رسول سے کہتے اللہ کے نبی مجھ سے گناہ ہو گیا مجھ سے غلطی ہو گئی میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے میں اللہ کی بغاوت پر اللہ اکبر مشتبل عمل کر چکا ہوں اللہ کے رسول اللہ اکبر میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے گناہ کو اللہ معاف کر دے اللہ کے نبی اللہ اکبر نبی علیہ السلام برماتے ٹھیک ہے گھبراؤ نہیں گھبراؤ نہیں پریشان نہ ہو تیری زندگی میں تیرے دل میں یہ احساس پیدا ہو جانا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے بہت بڑی بات ہے اور جس انداز میں تو اللہ سے جڑنے کے لیے آیا ہے پھر اللہ کی رحمت تو وہ ہے تو اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتا تو اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتا صحابی رسول سے زنا ہو گیا اپنے آپ کو پیش کر دیا صحابیہ سے زنا ہوا اللہ نیا, نیا دور ہے ہے ابتدائی وقت ہے تربیت ہو رہی ہے انسان ہے, ہے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا اللہ اکبر اللہ اکبر صحابہ کرام نے اپنے آپ کو پیش کیا اللہ کے کی رسول حد لگا دیجئے ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں منہ نہ دکھا سکتا اپنے آپ کو سنسار کروایا رجم کروایا اپنے میں پتھر برسوائے جو اللہ کے قانون کے مطابق تھے کسی نے کہا کہ یہ اللہ اکبر ظالم تھا گناگار تھا جب خون کپڑوں پہ آیا نبی علیہ السلام تک بات پہنچی نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہیں اندازہ نہیں ہے اگرچہ اس کا گناہ اتنا بڑا تھا کہ اللہ کو نافذ ہے اگر اللہ مدینہ کے سارے ستر اور بسا ستر لوگوں میں بلکہ پورے علاقے میں تمام لوگوں پر اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے اللہ سب کو معاف کر دے اور اس کی توبہ اسی طرح نبی علیہ السلام کی خدمت میں صحابی آئے کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام مجھ سے غلطی ہو گئی میں نے ایک عورت کو چھو لیا گئے ہاتھ لگایا گئے اللہ کے نبی مجھ پر حد لگا دیجئے پیغمبر سلام نے فرمایا رکو بیٹھ جاؤ ادام دینے والے نے دی نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی اس سبابی نے اللہ کے نبی کی ابتدا میں با جماعت نماز ادا کی کہتا ہے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے مجھے صاف کر دیجئے مجھ سے جرم ہو گیا مجھ سے گناہ ہو گیا کوئی سنا نہیں ہوا تھا معمولی سا ایک گناہ جو یقینی معاشرے میں بڑا نہ سمجھا جاتا ہے کسی غیر غیر عورت کو غیر محرم کو محرم ہاتھ لگایا گئے چھو گئے اللہ کے نبی نے فرمایا تو نے ہمارے ساتھ پا جماعت نماز ادا کی ہے جی اللہ کے رسول میں نے نماز ادا کی ہے آپ نے فرمایا نماز پڑھنے کے بدولت رب العزت نے تیرے گناہ کو معاف کر دیا اتنا مہربان ہے اللہ لیکن مجھے تھوڑا سا اللہ کی طرف جانے کی ضرورت ہے اللہ بہت ہے اللہ اپنی رحمتوں کو لے کے اپنی برکات کو لے کے اپنی مفسرت سے بھرپور انداز میں تیری اور میری طرف آئے گا شرط یہ ہے کہ تیری زندگی کے اعمال اور تیرے گناہوں میں اللہ اکبر شرک نہ ہو اللہ کے ساتھ تو نے کسی کو شریک نہ کیا اللہ مہربان ہے بڑا غفور الرحیم ہے کس طرح اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اندازہ ہے کس طرح ہم اور آپ تو روٹین میں بس وضو کر رہے ہیں نا آئے نل کھولا وضو کا پانی ہم نے لیا بالٹیاں جہاں دو گلاس میں ہم ڈیڑھ گلاس میں وضو کر سکتے تھے ہم نے جناب بالٹیوں کی بالٹیاں بہا دی نبی علیہ السلام بڑے مختصر پانی میں وضو کیا کرتے تھے میں اور آپ کرتے کیا ہیں نل کھول دیا ہم نے ہاتھ دھوئے اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جتنی پانی کی ضرورت تھی نل کھول کے پانی لیتے اپنے ہاتھوں کو ملتے انگلیوں میں خلال کرتے سردیوں میں جگائیں خشک رہ جاتی ہیں چمڑی آپ کی میری خشک ہوتی ہے ہر ایک کو مہیا نہیں ہے چیزیں کہ جناب وہ کریمے کریم لگا سکے یا بیسرین کا استعمال کر سکے یا تیل کا معمول ہو اپنے ہاتھوں کو تر رکھ سکے یہ جگائیں خشک ہو جاتی ہیں میرا اور آپ کا فریدہ یہ ہے کہ نماز سے پہلے جو وضو کا اہتمام کیا جا رہا ہے نبی السلام ورماتے دیلت ان کی ہے مقام ان کا ہے, شان ان کی ہے اللہ اکبر گناہ ان کے معاف ہوتے ہیں جو وضو کو احسن انداز میں ادا کرتے ہیں میری اور آپ کی کیا ہم وضو کو کیا عبادت یہ وضو عبادت ہے اگلی عبادت کی قبولیت کی شرط ہے نماز کسی صورت میں واپ نہیں ہے اللہ اکبر لیکن اگر نماز کے لیے تو وضو نہیں کرے گا بلا عذر اگر بغیر وضو کے نماز تو پڑھے گا اللہ اکبر اللہ تیری نماز کو قبول نہیں کرے گا پانی نہیں ہے آپ تیمم کر لیجئے لیکن پانی ہے صحت ہے اہیت ہے وضو کر سکتے ہیں لیکن میری اور آپ کی کیفیت بڑی بے دلی سے میں اور آپ وضو کرتے ہیں اللہ اکبر میرا اور آپ کا امتحان یہیں سے شروع ہو جاتا ہے نبیل اسلام جب تم نماز کے لیے آؤ تو علیکم اطمینان علیکم کے, کے, کے ساتھ اللہ کی عبادت کے لیے جا لیکن ہم کیا کرتے ہیں زبانوں پر گفتگو اول فول جملے طوفان بدتبیزیاں ہمارے منہ میں کٹکا اور پان نسوار عجیب سی میری اور آپ کی کیفیت ہوتی ہے لیکن نبی علیہ السلام برماتے جب مسجد میں آنے کا ارادہ کرو تو بقار کے ساتھ آؤ سکون کے ساتھ آؤ اطمینان کے ساتھ مسجد میں آؤ جب نماز میں کھڑے ہو تو ہم کے ساتھ جبریل امین نے انسانی شکل میں آ کے اللہ کے رسول سے سوال کیا تھا اللہ کے نبی مجھے سان کے بارے میں بتائیے کہ ایسا ہم کسے کہتے گئے پیارے محبوب نے فرمایا جب تو رب کے سامنے کھڑا ہو یہ گمان کر کے تو اللہ کو دیکھ رکھا گئے اگر تیرا ایمان اتنا نہیں تجھے یہ گمان نہیں بلکہ یقین کرنا کر پڑے گا ترا نبی علیہ السلام نے برمایا اگر تو تیرا ایمان اتنا مضبوط نہیں کہ تو اللہ کو دیکھ لگا گئے تجھے یقین کرنا پڑے گا کہ اللہ تو تیری ہر ادا پر نظر رکھا ہوا ہے نماز اتنے اطمینان سے تھی پڑھنی ہے اور اللہ کے لیے پڑھنی ہے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے دنیا میں بھی اگر میں اور آپ کسی بڑے کے پاس جاتے ہیں کسی عدالت میں جاتے ہیں میں اکثر یہ بات ذکر کرتا ہوں میں کسی کیس میں عدالت میں گیا وہاں پر پیشی تھی جج صاحب کے سامنے بڑی دیر کے بعد وقت آیا مجھے سارے طریقے سکھا رہے تھے جو وکیل تھا میرا یار بڑے ادب سے جانا بس خاموش کرے لینا جو بھی وہ کہتا رہے سنتے رہنا ہونا وہی ہے جو ہم لوگ کریں گے کہیں گے آپ نے بس باتیں خاموشی سے چننی ہے میں وہاں پر جا کے کھڑا ہوا تھا اتفاق میری موبائل کی نا بیل بجے. بیل بیچ آپ یقین کرے ایسے گور میں دیکھا اس نے مجھے جیسے ابھی مجھے کھا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ اس ظالم کا ڈر میرے دل پہ دماغ پہ تو نہیں تھا لیکن اس موقع پر مجھے اللہ یاد آیا ہم یہاں پر اتنے احتمام سے ڈارے معمولی سی غلطی معمولی سی چوک ہے ایک بیل بجی ہے فون کی اس پر اتنا مجھے گھور کے دیکھ رہا ہے اور دنیا والوں پر اتنا اللہ اکبر اس کا راب اتنا دب دبا اتنا خواب بھول گئے ہیں کہ اللہ بھی تو ہماری زندگیوں پر ہماری زندگیوں کے لمحے لمحے پر نظر رکھا آج اگر کوئی اللہ سے ڈر گیا نا کل قیامت کے دن اللہ کا ڈر اللہ اکبر اس کے قریب تک نہیں آئے گا لیکن آج اگر اللہ سے نہیں ڈرا اپنی زندگی میں کل اتنا اللہ ڈرائے گا کہ کوئی پرسان حال نہیں دو امن اور دو خوف اللہ کسی پہ جمع نہیں کرے گا جو دنیا میں اللہ سے ڈر گیا کل قیامت کے دن اللہ اپنا ڈر نکال دے گا دور کر دے گا آج اگر امن میں رہا اللہ سے نہ ڈرا پھر اللہ اتنا ڈرائے گا کہ کوئی پرسان حال نہیں آج خوف خدا پیدا کیجیے ضرورت ہے کہ تقوی میری اور آپ کی زندگی میں ہوگی جب تقوی ہوگا اللہ بہانے میں اس موقع پہ کہتا ہوں کہ اللہ بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کسی طرح میں اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دے. آسمان دنیا پہ آتا ہے نا مستفر کوئی ہے کوئی ہے جو گناہ کیا ہوا ہو اپنی جان پر ظلم کیا ہوا ہو میری بغاوتوں پر اس نے زندگی گدار کوئی ہے تو آئے پیارے پیغمبر علیہ السلام سلام ہیں جب انسان وضو کرتا ہے مسلم میں روایت موجود گئے کہ انسان جب اپنے ہاتھوں پر پانی ڈال کے ہاتھوں کو ملتا گئے پانی ہاتھ اللہ اکبر جب ہاتھوں سے جدا ہو کہ زمین پر گرتا ہے وہ پانی کی بوندے اور قطرے کی زمین پر نہیں گرتے بلکہ اللہ اکبر وہ تیرے میرے گناہوں کو لے کے زمین پر ندی نالیوں میں لے کے چلے جاتے گئے انسان جب اللہ کے نبی فرماتے گئے انسان موں میں کلی کے لیے پانی ڈالتا ہے امیلی سے اپنے گلتگی دلا ت مجھے تجھے ن دعا رہی ہوتی گئے لیکن وہ اکبر سے گنا ہوئے, ہوئے اللہ اس پانی کی کلی کے بدولت معاف کے کے کر دیتا گے ناک میں پانی لیتا گے ناک جوڑتا گئے سیٹوں کے دریے اللہ اللہ اکبر ناک کے گناہوں کو جاڑ دیتا گے چہرے پر پانی ڈال کے ملتا گئے یہاں تک کہ یہ پلکے یہ بو یہ آنکھوں سے انسان نے گناہ کیے اللہ کو اکبر اللہ کے نبی فرماتے گئے پلکوں اور بھو آنکھوں کے گناہوں کو یہ بدو کا پانی پورے چہرے سے اللہ کو اکبر لیتا گوا داڑی کے دریے زمین پہ گرا دیتا گئے انسان ہاتھ دوتا گئے کہنیوں تک کے کہ گناہ اللہ معاف کر دیتا گئے گنا پانی کے پو کے درے زمین پہ گر جاتے گئے اللہ کے نبی برماتے جب انسان اللہ اکبر پانی ہاتھ میں پانی لگا کے سر کا مزہ کرتا ہے کانوں کا خلال کر گئے اللہ سر کے اور کانوں کے گناہوں کو بھی اللہ کو اکبر تجھ سے دور کر دیتا گئے پیر کی باری آتی گئے پیروں سے گناہ کی طرف چل کر گیا تھا اللہ کو اکبر اللہ وہ گناہ بھی تیری معاف کر دیتا گئے نبی علیہ السلام فرماتے گئے وضو کرنے کی عادت ڈالو اللہ کے نبی صریف فرنماتوں کے لیے وضو ہی نہیں کرتے تھے بلکہ اللہ کے نبی ہمیشہ وضو سے رہتے تھے اور اپنے سا آبا کو بھی وضو سے رکھنے کی عادت ڈالنے کی تلقین کرتے تھے اللہ کے نبی سلام جب فرماتے پڑھ لیے لی لی سب کچھ ہو چکے گئے سونے کے لیے بستر پہ جاؤ تو کر کے بستر پہ جایا کرو نبی علیہ السلام سلام یہ عادت یہاں تک کہ نوی علیہ اسلام برواتے ہیں تم میاں بیوی آپس میں جب ملاب کرتے ہو نا ایک مرتبہ کے بعد دوسری مرتبہ اگر تمہارا ارادہ ہو بہتر تو یہ ہے کہ تم غسل کر لو دوسری دفعہ ملاب سے پہلے اگر غسل نہ کر سکو کوئی مجبوری ہے تو کم از کم دوسری مرتبہ ملاب سے پہلے وضو کر لیا کرو اور اگر سونے کا ارادہ کرو تو غسل کر کے سو اگر غسل کی سہولت نہ ہو تو کم از کم وضو کرو پھر اپنے بستر پہ سونے کے لیے جاؤ نبی علیہ السلام کا معمول تھا اللہ کے رسول علیہ السلام نے وضو ہمیشہ رکھا میں اور آپ نبی علیہ السلام ہیں وضو کرنے والے کی کینا اللہ معاف کرتا ہے اللہ اکبر ہم کوفت محسوس کرتے ہیں اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ یار زہر کا وضو باقی ہے ٹھیک ہے وہ سچ ہے کر سکتے کوئی حرد نہیں لیکن دوبارہ وضو کرنے میں اجر ہے مرتبہ کرنے میں عجر ہے. پانی کا اسراف نہ ایک جاری نہر پہ تم بیٹھے ہوئے ہو نا ہے اللہ اکبر تم نے وضو کرنا اس بہتی ہوئی نہر سے اتنا پانی لو جتنا تمہارے وضو کی ضرورت ہے جتنے تمہارے ودو کی دھر پانچ وقت کی نماز کا اہتمام کرو ودو کرو گے پانچ وقت کی نماز کی ادائیگی کرو گے اللہ اکبر اللہ اکبر نبی علیہ السلام ورماتے ہیں، یہ بتاؤ اگر کوئی شخص دن میں پانچ مرتبہ غسل کرتا ہے نہاتا ہے دھوتا ہے اس کے جسم کے اوپر کوئی محل کو چہل رہتی ہے نہیں, نہیں،, نہیں، <سؤال> پانچ مرتبہ ودو کرنے والا اور پانچ مرتبہ والا بالکل اس طرح پاک اور صاف ظاہری طور پر غسل کرنے والے کے جسم کو اللہ پاک کر دیتا ہے اور باطنی طور پر وضو اور نماز ادا کرنے والے کو اللہ پاک کر دیتا ہے یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں پیارے پیغمبر علیہ یہ سلام برماتے گئے وضو کرو وضو کے بعد کی دعاؤں کی عادت ڈال لو ادال کو تو اہتمام کے ساتھ ادال کا اہتمام کرو ادان دینے والے کو اگر اللہ اجر دیتا گے تو جمناب ادال کا جواب دینے والوں کو بی رب العالمین اجر ادیم سے تو گے آج ہماری زندگیوں سے ادال کے جواب کا اہتمام ختم ہو چکا ہے اسلام ہیں اگر موزن اللہ اکبر اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر اللہ اکبر آج ہمارے یہاں کیا ہم لوگ ادان کا جواب دیتے ہیں؟ ادان کا جواب ہم لوگ دیتے ہیں نہیں نبی علیہ السلام برماتے ہیں ادان کے جواب کا اہتمام بلکہ اللہ کے رسول علیہ کے فکول مسلما یقول جو محدود کہے اسی کے مثل تم نے اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا ہے اور حیال حیال الفلاح پہ کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے بتائیں جو نہیں کہتے وہ بھی بولیں کیا کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ازان کا جواب دو ایک روایت میں ہے اذان جب ختم ہو جائے تو مجھ پر درود پڑو ریواستوں میں موجود ہے احادیث کے اندر جب درود پڑھ لو تو اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه اعط محمدن الوسيله والفضيله وبعثه مقاما محمودا الذي وعدت میرے لیے وسیلے کی دعا کرو مقام ہے جنت کے اندر اور مجھے امید ہے مجھے یقین ہے کہ اللہ وہ مقام مج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی عطا کرے گا لیکن جو میرے حق میں اس مقام کے لیے دعا کرے گا کل قیامت کے اللہ اکبر اس پر مجھ پر لازم ہوگا کہ میں اس کی قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں شفاعت کر ازانوں کا جواب ہم لوگ دینا ہم لوگوں نے چھوڑ دیا ہے ازان کے بعد کی دعائیں بہت کم لوگوں کو آتی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم موز کی یادان سنو تو موز کے مثل جواب دیتے رہو مع دینا دے چکے تو اشہد لبو وہ ان محمد رسول ربل اسلامی دینا و بی محمد نبیا یہ اپنی عادت لا اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر تم آزان کے بعد یہ جمل کہو گے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں غفر الحو ذنب اللہ رب العزت یہ جملے ادا کرنے کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا کل قیامت کے دن اللہ نہ کرے بڑا پچھتاوا ہوگا آج ضرورت ہے آج مجھے اور آپ کو ضرورت ہے یہ دعا پڑھنے سے اللہ گناہ معاف کر رہا ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام برماتے گئے کال علیماموسمی اللہ کلیمن حمیدہ فکول اللہ ربنا کل حمد جب امام سمی اللہ گلی میں حمیدہ کہے تم کہو وہ ربنا گنا روبنا تمہارے یہ جملے اگر فرشتوں کے جملے سے مل گئے ٹکرا وافقت ہو گئی اللہ کے نبی علیہ السلام برماتے گئے اللہ اکبر تمہارے گناہوں کی پاکی کا یہ سبب جمل بن جائیں گے آمیل کی آباد غموری نگی نکلتی اللہ اکبر بڑی بے دلی سے غم سور فاتحہ پر آمین کہتے گئے اللہ اکبر نبی علیہ السلام برماتے اذا امنال امام فا جب امام آمین کر تو تم بھی آمین کہو متبی ہاس ہوتا اپنی آواز کو دراز کرنے کی بلند کرنے کی عادت ڈالو اگر یہ آمین فرشتوں کی یامین سے موافقت ہو گئی تب بھی اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا ہم نے بڑا ہلکا لیا اسے ہم روٹین میں کہہ رہے ہیں عبادت سمجھ کے نہیں کہتے آمین ہمارے جگڑے میں جھگڑے وہ آمین نہیں کہتے ہم آمین کہتے. سنتے ہیں. سنتے ہیں. سنتے ہیں. ٹھیک ہے یہ جذبہ ہے لیکن آمین کہتے ہوئے دل کی گہرائیوں سے کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب الرحمان الرح... اللہ جواب دیتا ہے کبھی اندازہ کیا ہے اپنے میں نے عبدی، علی عبدی، مجدنی عبدی، رب العالمین آسمانوں سے جواب دیتا ہے ہے ہے جب بندہ سور رہا ہوتا ہے میں اللہ اللہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے یہ ساری چیزیں میرے بندے نے جو کچھ مجھ سے مانگا ہے میں اس کو عطا کرتا, کرتا ہوں ہم مانتے ہیں اللہ لیکن ہمیں صرفات آتی نہیں آتی ہے تو ترجمہ نہیں آتا اور ترجمہ آتا ہے تو بے دلی سے بے روحی کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں بس ختم کرنا ہے ہم نے لوگوں نے ختم کیے ان پہ ہم نے فتوے لگا دیے آج ہم خود ختم کے پیچھے لگے ہوئے نبی علیہ السلام ورماتے ہیں اللہ سے معافی مانگو اور ان تمام چیزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے گناہوں کو معاف کر رہا ہے بھی وضو کرنے والوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے عزام کا جواب دینے والوں کا اللہ اکبر رب العالمین کو رب العالمین کا قرب مل جاتا ہے آمین کہنے والوں کو اللہ معاف کر رہا ہے رب نالکل ہم کہنے پر اللہ گناہوں کی معافی اللہ اکبر مجھے اور آپ کو دے رہا ہے نبی علیہ السلام نے بروایا نماز کا جب سلام پھیرو نا نماز کا سلام پھیرنے کے بعد جہاں دیگر وضائف وہ طویل واقعہ ہے بے شمار واقعی اس سے کئی ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بس سلام پھیرا اکثر مسجدوں کے اندر امام صاحب نے دو چار رٹے رٹائے جملے ادا کیے فورن پوری مسجد جو ہے نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی سنتوں کے لیے کھڑی سنت ابل ہے خلاف نبی علیہ السلام نماز کا سلام پھیر کے اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللهم انت سلف بے شمار دعائیں تھی وہ پڑھتے تھے اور پھر اس میں یہ بھی نبی علیہ السلام نے اگے وضاحت فرمائی کوئی اگر نماز کے بعد فرد نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر ایک روایت میں آخر میں لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له له الملك وله الحمد اگر یہ پڑھ لے تینتیس अ... مرتبہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں آپ لوگ نماز کے بعد پڑھتے کیسے پڑھتے وہ اسپیڈ والا جس میں انگلیاں چل رہی ہوتی ایسے یہ اللہ کا ذکر نہیں ہے مذاق ہے دنیا میں کسی کے سامنے کوئی درخواست لے کے جاتے ہیں کتنی آج دی ہوتی ہے حضرت مہربانی فرمایا مہربانی کیجیے اللہ نے آپ کو مقام دیا آپ کر سکتے ہیں آپ کی حیثیت ہے آپ اس مسند پر ہیں اس عہدے پر ہیں اس سیٹ پر ہیں آپ کو اس پر برا جوان کیا گیا ہے ہم دنیا والوں کی اتنی چاپلو سی کرتے ہیں لیکن جب رب کے سامنے اس کی تحمید و تمجید اور اس کی تکبیر کی بات آتی ہے تو اپنی انگلیوں کو ایسے گھماتے ہیں اللہ اکبر نہ میرا ساتھ زبان دے رہی ہوتی ہے نہ انگلیوں کے اللہ اکبر نشام دے رہے اللہ کا مذاق ہے یہ دل کے اللہ کو اکبر گیدائیوں سے اطمینان کے ساتھ وہ بھی جب تو اللہ کا ذکر کر اللہ کی عبادت کر اللہ کے سامنے کڑا گو تو اللہ کو دیکھ رکھا گئے اگر تیرا اتنا گم نہیں یہ تو تجھے یقین کرنا پڑے گا اللہ تو تجھے دیکھ رگا دے سبحان اللہ سے پاؤ کے گئے اس بات کا اقرار کرو کہ اللہ میں گناہ ہوں میں قدار ہوں میں نے اپنی جانا پر ظلم کیا اللہ میں بڑا کمزور ہوں تو اللہ تیری ذات ہے اللہ, اللہ اکبر یہ دنیا اگر بنائی یہ دنیا بڑی ہے بڑی, بڑی وسیح ہے اللہ اکبر ہر آنے والا دل ہر آنے والا لمحا تو اکبر زمین اپنے خزانوں کا بگر نکال رہی گئے یہ دنیا آنے والے وقتوں میں قیمتی سے قیمتی بنتی جا رہی گئے لیکن اللہ وہ اکبر تیرے مقابلے میں یہ دنیا کچھ بھی نہیں تو بڑا کی نہیں بلکہ اللہ تو سب سے بڑا تو ہی ہے سب کچھ تو ہے بڑے محبت سے بڑے پیار سے یہ ساری چیزیں کاؤن کی جا رہی ہے آپ کی ویڈیو بن رہی ہے اللہ اکبر لکھا جا رہا ہے اگر یوں یوں ہم اللہ کا ذکر کریں گے اگر اللہ نے بھی یوں یوں کر دیا تو میرا آپ کا قیامت کے دن کوئی حال نہیں اس سے قبل کہ میری اور آپ کی زندگی کا اختتام ہو اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنے کی ضرورت ہے اپنے رویوں کو اچھا کرنے کی ضرورت ہے اللہ سے مزید جڑنے کی ضرورت ہے آپ بھی نماز پڑھیے لیکن نماز کو اللہ کی عبادت کے لیے پڑھیں اچھی بات ہے ایک چیز جب انسان عمل کرتا ہے تو اس کی روٹین میں وہ چیزیں آ جاتی ہیں لیکن اگر روٹین میں آ گئی اور آپ کی توجہ مزید نہ ہوئی تو ایسا نہ ہو کہ وہ روٹین کے عمل روٹین میں ہی رہ جائیں اس کا اجر و ثواب نہ ہو بس اللہ سے مزید جڑنے کی میں اور آپ کوشش کریں گے ان اللہ اللہ کی مدد اور اس کی نصرت آتی رہے گی اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اکولا